پھر جب انہوں نے ڈالا مسا نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے اب اللہ اسے باطل کر دے گا اللہ مفصدے کا کام ناؤ بناتا